يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم فقد محترم اسلام بھائیو اللہ تعالی کا احسان ہم پر خصوصی طور پر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری طرف اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کی گئی وہی کی روشنی میں آپ نے ہم لوگوں کو وہ راستہ دکھایا جس راستے پر چلنے سے ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو سنوارے اپنی آخرت بنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی جانب سے جو وحی کی گئی ہے اس وہی میں عقیدہ بھی ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیں کیا ماننا چاہیے کیا جاننا چاہیے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں ہمیں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے اللہ کے فرشتوں کے بارے میں ہمیں کس طریقے سے سوچنا اور سمجھنا چاہیے اللہ کی کتابوں کے بارے میں ہمیں کیا معلومات ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے قیامت کے متعلق جنت اور جہنم کے متعلق یہ ساری چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں یہ بھی وہی کے ذریعے ہمیں بتلائی گئیں اسی طریقے سے اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی کیا اس وحی میں ہمیں یہ بتلایا گیا کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے کس چیز کے کرنے کی اللہ اجازت دیتا ہے کس چیز کے کرنے سے اللہ منع کرتا ہے اسے احکام کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے جو باتیں بتلائی گئی ان باتوں میں سے اونچے اخلاق بھی ہیں حقوق اور آداب بھی ہیں کہ ہمیں اپنی زبان کیسی رکھنی چاہیے ہمارے دل کو کس طریقے سے صاف رکھنا چاہیے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے خرید و فروخت کے آداب کیا ہیں ہم گھر میں کیسے رہیں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہیں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہیں رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہیں یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واحی کر کے ہم مومنوں کو بتلایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق دے اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں جو چیزیں اللہ کی جانب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی ہیں اس کا ایک بڑا حصہ سچے واقعات کا بھی ہے جنہیں بہترین قصوں سے قرآن کریم میں تعبیر کیا گیا ہے اللہ فرماتا ہے نقل نقص و احسن کا القصص اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف سب سے اچھے سب سے پیارے اور بہترین قصے وحی کرتے ہیں آج ہماری نسل کی جو تباہی ہے ہماری عورتیں جو بگڑی ہوئی ہیں ہمارے بچے جو بگڑے ہوئے ہیں ہمارے اخلاق جو خراب ہو گئے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جھوٹے قصوں کی پیروی شروع کر دی ہماری دلچسپی جھوٹے قصوں میں بڑھ گئی چاہے وہ فلموں کی شکل میں ہو چاہے سیریلز کی شکل میں ہو چاہے جھوٹے قصوں کی مذہبی کتابوں کی شکل میں ہو انہیں ساری چیزوں نے ہمارے عقیدے کو بگاڑا ہمارے اخلاق کو بگاڑا ہماری زندگی گزارنے کے ڈھنگ کو بگاڑ دیا آج ہمارے بچوں کے کپڑے خصوصاً بچیوں کے کپڑے تنگ ہو گئے پتلے ہو گئے وجہ کیا ہے وہ جھوٹی کہانیاں جسے بیان کرنے والیاں تنگ کپڑے پہن کر ناچتی ہیں آج ہمارے اندر جھوٹ آ گیا دھوکہ دہی آ گئی ایک دوسرے کے خلاف مکر و فریب آ گیا وجہ کیا ہے ہم گھر میں بیٹھ کر وہ سیریلز دیکھتے ہیں جس میں مختلف طریقے سے سامنے والے کو دھوکا دیا جاتا ہے سامنے والے کو پریشان کیا جاتا ہے گھر گھر میں لڑائیاں آ گئیں ساس بہو کا سیریل ہے یا دوسرا سیریل ہے جس میں لڑائیاں جھگڑے سکھائے جاتے ہیں اگر ان جھوٹے قصوں کو چھوڑ کر احسن القصص سب سے بہترین قصے جو اللہ نے بیان کیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے یہ ہم اپنے بیوی بی بچوں کو سناتے اپنے ماتحتوں کو سناتے تو ایسے صورت میں ہمارا اخلاق سدھر جاتا ہمارے اندر اچھی تبدیلی آتی زندگی جینے کے ڈھنگ آتے ہم نے قصے سننے کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ان کتابوں کا سہارا لیا جس میں خواب بیان کیے گئے جھوٹے واقعات بیان کیے گئے اور اسے دین کا نام دیا گیا جبکہ اللہ تعالی نے قرآن میں بہت سے قصے بیان کیے ہیں قصوں کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک صورت ہی بیان کیا ہے انبیاء علیہ السلام و کے نام سے اللہ تعالیٰ نے صورتیں رکھی جس میں اللہ تبارکو تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اچھے واقعات بیان کیے ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کانفیکسم اے عبرہ۔ ان کے قصوں میں ان کے واقعات میں عبرتیں ہیں سمجھنے والوں کے لیے نصیحتیں ہیں تو انہیں قصوں کا انہیں واقعات کا سلسلہ بیان کیا جا رہا تھا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان قصوں سے وہ سکھائے جس سے ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے تو میرے محترم بھائیو سب سے عظیم قصہ بڑا قصہ جو بیان کیا گیا اب تک وہ آدم علیہ سلاط والسلام کی پیدائش سے لے کر جنت میں رکھے جانے سے لے کر جنت سے نکل کر دنیا میں آ کر زندگی بسر کر کے انتقال کرنے تک کا قصہ تھا جس میں بڑی عبرت کی باتیں تھیں کہ ہمارے باپ آدم علیہ سلاط والسلام کی کھلی لڑائی ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان سے تھی یہ خاندانی دشمنی ہے شیطان سے جو دشمنی ہماری چلی آ رہی ہے آج کل کی دشمنی نہیں ہے یہ خاندانی دشمنی ہے اور ابلیس خاندانی طور پر اس دشمنی کو نبھاتا آ رہا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے باپ آدم علیہ السلاۃ وسلام سے غیرت رکھیں اپنے بھٹکے ہوئے بھائیوں کو ہمارے دشمن کے جال میں پھنسنے نہ دیں انہیں اس جال سے نکالنے کی جس قدر ممکن ہو سکے کوشش کریں یہ آگاہ کریں کہ یہ ہمارا دشمن ہے جسے ہم اپنا دوست سمجھ بیٹھے ہیں اور اللہ نے اسی کی تعلیم دی فرمایا ان شیطان عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے اپنا دشمن سمجھو اس عظیم واقعے کے بعد اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلاۃ والسلام جنہوں نے کھلے طور پر ابلیس سے اس کے مکر و فریب کو سمجھ کر اللہ سے توبہ کی اسے دشمن سمجھ کر زندگی گزارتے رہے اپنی اولاد کو ابلیس کے فریب سے آگاہ کرتے رہے جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے گزر جانے کے بعد اس نے اپنے دشمنوں کے بچے بچوں کو اپنے دشمن کے بچوں کو یعنی آدم کے بچوں کو ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی اس دشمنی کو نبھاتے ہوئے ابلیس نے آدم علیہ السلاۃ وسلام کی اولاد کو ایسے جرم میں پھسا دیا ایسی غلطی میں پھسا دیا جس غلطی کو کرنے کے بعد انسان ہمیشہ کا جہنمی ہو جائے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی نوح علیہ السلاط والسلام کو ہم انسانوں کی طرف اپنا رسول اور نبی بنا کر بھیجا اللہ کے نبی نوح علیہ السلاط والسلام نے بڑی لمبی مدت تک دنیا میں رہ کر لوگوں کی حسی مزاق لوگوں کے تانے لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکلیفیں برداشت کر کے صبر و تحمل کے ساتھ انسانوں کو اللہ کا پیغام سمجھاتے رہے کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ شیطان کے دھوکے میں آ گئے ہیں اس لیے آپ نے صبر کیا لوگوں کے تانے برداشت کیے ان کی طرف سے آنے والی تکلیفیں آپ نے برداشت کی ایک سال دو سال نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے فلبس الف اللہ عاما نوح علیہ سلاۃ وسلام ان کے بیچ رکے رہے ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے بیچ اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے رکے رہے سبر کے ساتھ جمے رہے کتنے سال الفسنۃ الا حمسین عام ایک ہزار سال تک پچاس ہزار سال پچاس سال چھوڑ کر یعنی کتنے سال ہوئے نو سو پچاس سال تک یہ گنتی جب ہم سنتے ہیں ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس عظیم بندے کو کتنا صبر عطا کیا تھا ہم کسی کو چار دن سمجھاتے ہیں مہینہ بھر سمجھاتے ہیں تو اگتا جاتے ہیں ہماری زبانوں پر یہ کلمات چڑھ جاتے ہیں وہ سدھرنے والا نہیں ہے ساری دنیا سدھر سکتی ہے اس کا سدھرنا مشکل ہے لیکن اللہ کے نبی نوح علیہ تو السلام کتنے دن سمجھاتے رہے نو سو پچاس سال تک انہی لوگوں کو دعوت کرتے رہے سمجھاتے رہے اللہ کا راستہ بتاتے رہے کیا لوگ مان رہے تھے نہیں مان رہے تھے لیکن اللہ کے نبی نُ علیہ السلاط وسلام مایوس بھی نہیں ہوئے برابر لگے رہے اور قوم جس طریقے کا سلوک ان کے ساتھ کرتی تھی اللہ کے اس عظیم المرتبت جلیل القدر اونچے ہمت والے پیغمبر نوح علیہ اللہت بڑی تسلی سے بڑی سنجیدگی سے قوم کے بےہدے پن کا جواب اچھے انداز میں دیتے تھے لوگ کہتے تھے تم بے وقوف ہو لیکن نوح علیہ السلاط قوم کی اس بات پر غصہ نہیں ہوتے تھے جواب میں کہتے تھے یا کو میرے سبھی صفا میری قوم کے لوگوں مجھ میں کوئی بے نہیں ہے قوم کے لوگ کہتے تھے تم پاگل ہو اللہ کے نبی نو علیہ السلات و فرماتے تھے مجھ میں کوئی پاگل پن نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں تمہیں اللہ کی باتیں بتانے آیا ہوں وہ بلیک مسالہ میں <تَعْلَمُون> تو اپنے رب کے پیغامات اپنے رب کا دیا ہوا میسج تمہیں بتا رہا ہوں میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں تمہیں تباہی سے بچنے کا جو راستہ ہے وہ دکھا رہا ہوں بھلا ہی چاہتا ہوں تمہاری جہنم کی طرف جا رہے ہو جنت کا راستہ دکھا رہا ہوں اپنے پیدا کیے ہوئے رب کو تم ناراض کر رہے ہو اس کی رضا مندی کا میں راستہ دکھا رہا ہوں شیطان جو کہ تمہارا اور میرا کھلا دشمن ہے تم نے اسے اپنا دوست سمجھ لیا ہے اس حقیقت سے میں تمہاری آنکھیں کھول رہا ہوں وہ عالم اللہ تعالم اللہ کی طرف سے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں ہو لیکن اتنی پیاری نصیحت اتنی کھلی باتوں کا قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا نو علیہ سلاۃ والسلام نے سارے اسلوب اپنا کر دیکھے انی داؤت قومی لئی و نارا کہتے ہیں اللہ میں نے میری قوم کو رات میں بھی بلایا دن میں بھی بلایا دن بھر کام میں مشغول ہوں گے نہیں سمجھتے ہوں گے چلو رات میں سمجھاتے ہیں. ہو سکتا ہے رات میں سونا چاہتے ہوں گے چلو دن میں سمجھاتے ہیں جیسے ہماری قوم کا حال ہے ڈیوٹیاں ہے ان کا کام نہیں کر سکتے نمازیں نہیں پڑھ سکتے جبکہ سب سے پہلا کام عقرت کا کام ہے تو رات دن سمجھایا انہم واسررت تلہم اسرارا سوچا شاید سب کو ملا کر بولوں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمت آ جائے سب کو ملا کے بولا اعلان کر کے بولا پھر سوچا شاید تنہا تنہا سمجھانے سے سمجھیں گے بلا کر تنہا تنہا سمجھایا ہر طریقے سے سمجھایا فرماتے ہیں فکل تست ان کا نہ غفارا میں نے لالچ بھی دلائی کہا کہ دیکھو اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کر دے گا دنیا سوار دے گا آسمان سے بارش آئے گی زمین سے ہریالی اگے گی پھل زیادہ ملیں گے وعدے تھے اللہ کی طرف سے جو اللہ کے نبی نو علیہ السلط والسلام نے لوگوں کو سنا تم یہ باتیں مانو گے اللہ بارش برسائے گا پھلوں میں زیادتی کرے گا کثرت سے اولاد عطا کرے گا شاید لالچ سے مان जाए جب دیکھا اس سے مانتے نہیں ہیں समझाया کر سمجھایا اگر نہیں مانو گے اللہ کا عذاب آئے گا آخرت تباہ ہو جائے گی جہنم میں ڈالے جاؤ گے کوئی اسلوب کام نہیں آیا جواب کیا ملا مزاق کرنے لگے ٹھٹا کرنے لگے جھٹلانے لگے بات یہاں تک پہنچ گئی انہوں نے کہا کہ اے نوح کیا ڈرا رہے ہو کس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو کن تمین سعادقین صرف ڈرانے سے نہیں چلے گا سچے ہو تو وہ عذاب لا کے دکھاؤ مدت بھی لمبی ہو گئی کوئی ایمان بھی نہیں لا رہا ہے سارے اسلوب نوح علیہ سلاۃ و السلام نے اپنا لیے لیکن قوم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت اللہ کے نبی نوح علیہ سلاط وسلام کی طرف اللہ کی جانب سے وحی کر کے کہا گیا وہ او ہی نو ان قومی کا اللہ منقد نوح کی طرف وحی کی گئی اللہ کی جانب سے یہ بات بتلا دی گئی کہ اب تک جتنے ایمان لائے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی دوسرا ایمان لانے والا نہیں ہے مفسرین نے جو گنتی بیان کی ہے سو سے آگے نہیں بڑھتی ہے نو سو پچاس سال تک اللہ کا ایک پیغمبر ہر طریقے کا اسلوب اپنا کر قوم کو اللہ کی طرف بلاتا ہے ایمان لانے والے کتنے ہیں بعض مفسرین کہتے ہیں تیئیس تھے تیس سے کچھ زیادہ تھے بعض کے قول کے مطابق اسی تھے یعنی سو سے زیادہ نہیں اور قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے وم امن مَ اہو اللہ نوح کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی تو ان واقعات سے ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈیوٹی کرنا ہے اللہ نے ذمہ داری دے دی بھلائی کا حکم دو برائی سے روکو خود بھی نیک عمل کرو اس راستے میں آنے والی پریشانی پہ صبر کرو کتنے دن کرتے رہیں گے کب تک یہی چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا اس کی مدت نہیں ہے کب تک صرف دعوت دعوت دعوت مرتے دم تک دعوت دعوت دعوت اس سے چھٹکارا نہیں ہے یہ ڈیوٹی ہے اللہ نے مقرر کیا نتیجہ کیا ہے رزلٹ کیا ہے کتنے لوگ مان رہے ہیں کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے نتیجے کے بارے میں نہیں پوچھے گا قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنے لوگوں کا عقیدہ سدھارے تھے یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھائے تھے یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنے لوگوں کی زندگیاں تم نے تبدیل کی تھیں کیونکہ وہ کام ہمارا نہیں ہے یہ ضرور پوچھے گا جو علم ہم نے تمہیں دیا تھا جو معلومات ہم نے تمہیں دی تھی یہ معلومات یہ علم تم نے کتنا تک پہنچایا تھا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے منوانا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے اسی لیے کبھی بھی نتیجے پہ ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے نتیجہ اچھا لانے کے لیے اللہ تعالی نے جو دین دیا ہے اس دین میں نئی ملاوٹ ڈال کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ واقعات گھڑ کے بولتے ہیں واقعات بنا کر بولتے ہیں جب ان سے کہیں تو کہتے ہیں کہ ایسے واقعات بولنے سے لوگوں کا دل پیگلتا ہے وہ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں کسی کو سدھارنے کے لیے آپ جھوٹ کا سہارا کیوں لیتے ہیں اللہ کے دین میں جو کچھ بتلایا گیا ہے ہدایت پانے والے کی ہدایت کے لیے اتنا کافی ہے آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ کون سدھر رہا ہے کون بگڑ رہا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ آپ نے کتنوں تک پہنچایا ہے محدثین نے حدیثوں کی جو کتابیں لکھی ہیں انہیں یہ کتابیں لکھتے وقت جن جن لوگوں سے پریشانیاں تھیں ان میں سے ایک ایسے ہی لوگ تھے جو قصے گھڑتے تھے قصے بناتے تھے اور اس قصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حدیث کا نام دے کر لوگوں کو بیان کرتے تھے ان کی نیتیں غلط نہیں تھیں ان کی نیتیں ان کے سوچ کے مطابق اچھی ہی تھیں جب ان میں سے بعض کو پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہو تو انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر ایسی ویسی کتابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ہمارے دل میں خیال ہوا کہ لوگوں کو قرآن سے قریب کرنے کے لیے لوگوں کو قرآن سے قریب لانے کے لیے قرآن کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنے کے لیے فلاں صورت کی فلاں فضیلت فلاں صورت کی فلاں فضیلت ہم بیان کر کے لوگوں کو سمجھا دیں گے جس سے کیا ہوگا لوگ قرآن سے قریب آ جائیں گے ان کا یہ عمل صحیح تھا کہ غلط تھا غلط تھا محدثین نے ایسے لوگوں کو کلراب کہا یعنی جھوٹ بولنے والے اور جو حدیثیں انہوں نے لکھی اسے من گھڑت حدیثوں کے زمرے میں رکھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من من النار جو میری طرف کوئی ایسی بات گھڑ کر پیش کرے جسے میں نے نہیں کہا ہے اتنی اچھی بھی بات کیوں نہ ہو اس کی سوچ کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لینا چاہیے یہ صورتوں کی فضیلتوں میں عام طور پر جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اکثر حدیثیں اس میں کی ضعیف یا من گھڑت ہوتی ہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو نتیجہ اچھا لانے کے لیے سامنے والے کو ہدایت پر لانے کے لیے کسی بھی طریقے کے جھوٹ کا سہارا لے کر دعوت و تبلیغ کرنے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا جو حق ہے آپ بیان کریں ہدایت دینے والا کون ہے اللہ و تعالی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کو اس بندے کی ہدایت منظور ہوگی آپ کڑوی بات بھی اس کے سامنے کریں گے تو اسے ہدایت مل جائے گی اللہ اگر ہدایت کے لیے اس کے راستے نہ کھولے آدمی حق کو سمجھنے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرے گا بہت مثالیں ہیں اس کی ہمارے پاس اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ بغیر کسی شک کے اگر ابو طالب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کوئی دشمن آ جاتا تو ایسے صورت میں ابو طالب اپنی جان دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کرتے اس کا انہوں نے وعدہ بھی کیا زبان کے پکے بھی تھے اور کئی مرتبہ انہوں نے اس کا عملی ثبوت بھی دیا جب شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو بند کیا گیا تھا تو ابو طالب اپنے بستر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جاتے تھے اس طریقے سے جان دینے کا جذبہ رکھنے والے کیا انہیں یقین نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں بے شک یقین تھا انہوں نے اپنی زبان سے کہا بھی کہ میں مجھے کوئی شک نہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سب صحیح ہے لیکن مجھے عار کا خوف ہے لوگ کہیں گے کہ اس نے قوم باپ کے دین کو چھوڑ دیا اسی لیے مجھے ماننے کا دل نہیں کرتا ہے خصوصا آدمی جس سے محبت کرتا ہے جس سے پیار کرتا ہے جس کے بارے میں آدمی یہ جذبہ رکھتا ہے کہ میری جان جا کر اس کی جان بچ جائے تو بچاؤں گا موت کے وقت میں اگر کوئی آدمی اس سے کچھ مانگ لے تو دے گا کہ نہیں دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت گئے اپنے چچا کے پاس کوئی حکم آپ نے نہیں دیا کہا کہ چچا ایک بار کہہ دو لا الہ الا اللہ اس کلیمے کی بدولت میں اللہ کے پاس آپ کی شفارش کر سکوں گا ابو طالب کو یقین نہیں تھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ یقین تھا کیا اس بات کا یقین نہیں تھا کہ میرا بھتیجا میرا بھلا چاہتا ہے بے شک یقین تھا سب کچھ کلیئر ہے پھر دل کا تالا کیوں نہیں کھل رہا ہے کیونکہ اس کی چابی اللہ کے پاس ہے سامنے والے کو آپ یقین بھی دلا دیں آسمان کا دروازہ کھول کر جنت بھی دکھا دیں جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس کے دل کو آپ بدل نہیں سکتے تو پھر آپ اس کا دل بدلنے کے لیے جھوٹ کا سہارا کیوں لیں گے اللہ تعالی نے ہمیں اس کا پابند نہیں کیا ہے کس کے دل کو ہم بدلیں کسے ہدایت کی طرف لے آئیں اللہ نے ہمیں اس کا پابند نہیں کیا ہے ہماری ذمہ داری ہے البلاغ پہنچانا اب وہ اس کو سمجھتا ہے قبول کرتا ہے رد کرتا ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے اسی لیے احسن انداز میں اچھے طریقے سے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس میں ملائے بغیر اس میں گھٹائے بغیر لوگوں کے سامنے ہم بیان کریں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دین کے معاملات میں تبدیل نہ کریں لوگوں کی ناراضگی کے ڈر سے دین کے کسی بھی معاملے کو نہ چھپائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے جو کچھ بھی ہے دو ٹوک طور پر سامنے والے کو پسند آئے تو بھی بیان کرنا ہے نہ پسند آئے تو بھی بیان کرنا ہے صرف حق بیان کرنا ہے یہی انبیاء علیہ مسلاط و تسلیم کا طریقہ رہا تو 950 سال تک اللہ کے پیغمبر نوح علیہ الصلات والسلام نے قوم کو سمجھایا اور اللہ فرماتا ہے وما امن معه الا قليل بہت کم لوگوں نے اپ پر ایمان لایا جب بات طے ہو گئی کہ کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے اللہ کے نبی نوح علیہ الصلات والسلام نے دعا بھی کر لی کہا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے اللہ اب زمین پر کسی بھی کافر کے گھر کو باقی نہ رکھ ان کا انتظر ہم ان کی بربادی کی دعا کر رہے ہیں لیکن بربادی کی وجہ نو علیہ السلام نے کیا بتلائی ہم بھی اپنے دشمنوں پر بد دعا کرتے ہیں بد دعا کی وجہ کیا ہوتی ہے اے اللہ انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا بڑا پریشان کیا ہمارا جینا انہوں نے حرام کر دیا ہمیں انہوں نے عبادتیں کرنے نہیں دی لیکن اللہ کے نبی بدعا کر رہے ہیں فرما رہے ہیں ان کا انتظر ہوں اگر تو انہیں زمین پر چھوڑے گا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے راستے سے بھٹکا دیں گے ولادو اللہ فاجرفارا بچے بھی یہ اگر جنم دیں گے تو فاجر اور فاسق بچے جنم دیں گے یعنی یہ ان کی صحیح تربیت بھی نہیں کر سکے گے آپ نے اپ اپ اپنے آپ کو پہنچی ہوئی تکلیف کا آپ نے شکوہ نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے انہوں نے مجھے جھٹلایا میرا مذاق اڑایا مجھے تنگ کیا اتنے دنوں تک انہوں نے بات نہیں مانی یہ آپ نے نہیں کہا کہا کہ ان کا وجود معاشرے کے لیے ناسور ہے تباہی کا سبب ہے اگر یہ رہیں گے تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے گمراہی کی دعوت دیں گے اور فاسق کو فاجر اولاد ان سے جنم لے گی پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ولاق نا جانا فلاً مجیب نوح نے ہم کو پکارا ہم نے کتنی اچھے طریقے سے اس کی دعا سن لی اللہ تبارک و تعالی نے نو علیہ السلاۃ وسلام سے کہا وسنا الفل کبھی آیون نا ہماری نگرانی میں ہمارے سکھائے ہوئے علم کے مطابق کشتی بناؤ اللہ نے کشتی بنانا سکھایا آپ نے درخت کاٹے کشتی بنائی کیسی کشتی بنائی اللہ فرماتا ہے ذات اللہ و دسو تختوں والی اور میخوں والی کشتی میں تختے بھی تھے میخ بھی تھے بڑی کشتی آپ نے بنائی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی نوح علیہ السلات السلام کو حکم دیا ولاۃ خاطب نی فلین جو ظالم ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے بارے میں آپ ہم سے کچھ مت پوچھئے وہ سب کے سب ڈبو دیے جائیں گے پھر اس کے بعد کشتی بن گئی تیار ہو گئی اللہ تبارکو تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ نوح کشتی بناتے تھے قوم گزرتی تھی کشتی بناتے ہوئے نوح کو دیکھتی تھی تو مذاق اڑاتی تھی اور نوح علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ کوئی اب ایمان لانے والا نہیں ہے اسی لیے جب وہ مذاق اڑاتے تھے تو مذاق میں ان سے لڑتے نہیں تھے ان سے الجھتے نہیں تھے اتنا ہی کہتے تھے ان تسخر فنسر و من کم کما تسخر اگر تم ہم سے آج مذاق اڑا رہے ہو ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم سے مزاق کرتے ہو تو ایک دن وہ بہت جلد آنے والا ہے جس دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے کشتی بن کر تیار ہو گئی کل نخ ملفی ہام کلو جی نتنئین و ہم نے کہا ہر چیز کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو اللہ منصب کا الم القول گھر والوں میں سے ان کو نہیں جن پر بات طے ہو چکی ہے یا اللہ نے بتلا دیا تھا کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے آپ کے خاندان میں سے بھی آپ کے گھر والوں میں سے بھی جتنے ایمان لا چکے ہیں ان کو بٹھا لو جو ایمان نہیں لایا تھا اب اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ ایمان لانے والا بھی نہیں ہے اسے چھوڑ دو امن امن اور ان کو بھی کشتی میں بٹھا لو جو ایمان لا چکے ہیں آپ نے کشتی میں سب کو بٹھا لیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ایک آیت کے مطابق مفسرین نے اس کی تفسیر بھی کی ہے نشانی مقرر فرما دی تھی کہ اس نشانی کے مقرر ہو جانے کے بعد کشتی میں سوار ہو جانا ہے وفارت تنور تن جب تنور تن پھٹ پڑے مفسرین نے اس آئے کریمہ کی تفسیر میں بڑی باتیں کہی ہیں بعد نے کہا کہ تنور تن کے پھٹنے کا مطلب ہے زمین کی سطح پر پانی آ جائے جب پانی آنے لگے طوفان کی ابتدا شروع ہو جائے گی اس وقت کشتی میں سوار ہونا ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایک تنور تن تھا جس میں روٹیاں بنائی جاتی تھی حوّا علیہ السلاۃ وسلام سے نوح علیہ السلات وسلام کو ملا تھا وراثت میں یہ بعض مفسرین نے بیان کیا لیکن کوئی تفسیر معصور نہیں ہے ہو سکتا ہے اسرائیلیات سے لی گئی بات ہو تو بتلایا گیا کہ اس تنور تن سے جب پانی نکلنے لگے تو یہ نشانی ہوگی اس وقت کی جس وقت کشتی میں سوار ہو جانا ہے بہرحال اللہ نے جو نشانی بتلائی تھی اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ سلاۃ والسلام کشتی میں سوار ہو گئے اور فرمایا انی مغلوب فن اے اللہ اب ہم پر قوم غالب آ چکی ہے تو مدد فرما اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کا آغاز کیا فَفَتَحْنَا ابو اب سما ابا ہم نے آسمان کے دروازے انڈھیلنے والے پانی کے ساتھ کھول دیے مفسرین کہتے ہیں آسمان کے دروازے کھلے پانی برس نہیں رہا تھا بلکہ انڈھیلا جا رہا تھا جیسے ڈول سے پانی انڈھیلا جاتا ہے وہ فجر زمین سے بھی ہم نے چشمے کھول دیے نیچے سے بھی پانی اوپر سے بھی پانی جہاں تک نظر کام کرے اللہ کے عذاب کا پانی ہی پانی نظر آتا تھا یہ عذاب تھا قوم کے لیے اور رحمت تھا مومنوں کے لیے اللہ نے مومنوں کے بچانے کا انتظام فرما دیا تھا کشتی میں جو سوار تھے وہی وہ بچنے والے تھے وہ واقعہ جو آپ نے بار بار سنا ہوگا قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا کشتی چلنے لگی کیسے چل رہی تھی وہی تجری موجی وال وہ انہیں لے کر چل رہی تھی پہاڑوں جیسی موجوں میں یعنی اوپر سے بھی پانی ہے نیچے سے بھی پانی ہے اور پانی صرف بارش کے پانی کی طرح نہیں ہے پانی میں موجیں کب آئیں گی جب پانی بہت زیادہ مقدار میں ہو سیلاب کا آیا ہوا پانی موجیں لاتا ہے نہیں اس پانی میں موجیں تھیں اور موجیں معمولی موجیں نہیں تھی کل جیبال پہاڑوں جیسی موجیں تھیں اور کشتی اس میں چل رہی تھی اللہ کے نبی نلیہ سلاۃ والسلام نے بیٹے کو دیکھا دعوت دی آخری وقت میں لیکن بات وہی ہے جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے لیے نہ کھولے اس کا دل ہدایت کے لیے کوئی نہیں کھل سکتا ڈوب گیا بیٹا آنکھوں کے سامنے یقیناً یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آدمی دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے اسے اس کے کرتوتوں اور اس کے جو ہے کیے ہوئے کی سزا ملتی ہے اللہ کے نبی نو علیہ سلاۃ والسلام کی نبوت آپ کے عظیم کام آپ کے اونچے کردار آپ کا صبر آپ کے لیے ہے اس سے آپ کے بیٹے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہ سنت ہے اللہ کی لزیر واضح وزر وزراخرا کوئی کسی کی غلطی کی سزا نہیں کاٹے گا وہ اللہ سلیل انسانی علامہ شا انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے میں نیک ہوں میری نیکی کا سلا مجھے ملے گا آپ نیک ہیں آپ کی نیکی کا سلا آپ کو ملے گا اسی لیے ان لوگوں کی دعا صحیح نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نبی کے صدقے تفیل ہمیں یہ عطا کر فلاں کے صدقے تفیل ہمیں یہ عطا کر نبی علیہ السلاۃ وسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بدلہ دے گا امت پر آپ کا احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے نوازا آپ نے نیک اعمال کیے اس کے بدلے میں ہم کو کوئی جو ہے تعلق ہی نہیں ہے تو اللہ کے نبی نلََیہ وسلم کی نبوت مسلم ہے اللہ آپ کو اپنا شکر گزار بندہ کہتا ہے ان کان اب شکورا وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا لیکن نوح کی نیکی نوح علیہ السلاۃ السلام کے لیے اللہ کے حکم سے اللہ کے یہ انبیاء یہ اچھیا اللہ کے یہ نیک بندے اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے کسی کے لیے سفارش کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ نیکی کیے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم کو جو ہے بدلہ ملے اللہ نے قاعدہ بتا دیا انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے لیکن ماں باپ کی نیکی کا سلا یقیناً اولاد کو ملتا ہے وہ ایک الگ باب ہے اللہ کے نبی نلیہ سلاۃ والسلام نے جو کچھ بھی کیا جو اس نیکی کے سلے کے حقدار تھے اللہ نے انہیں اس کا صلاح عطا کیا اسی لیے نوح علیہ السلطلام کی خاندان کے بہت سارے لوگ کشتی میں سوار ہوئے بلکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ضرریت ہم نے نوح کی ضروریت کو ہی باقی رکھا ہے یعنی ساری نسلیں ختم ہو گئیں نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی اور انسان تھے ان میں سے کسی کی نسل باقی نہیں رہی اگر ہمارا سلسلہ نصب ڈھونڈتے چلے جائیں آدم علیہ السلام کو پہنچنے سے پہلے نوح علیہ سلاۃ والسلام کو ٹچ ہو کے ہی آگے جائے گا دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب نلیہ سلاۃ والسلام کے اولاد ہیں پھر آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نوح کی ذریت کو باقی رکھا لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا مستحق نہیں تھا اللہ نے اسے اس سے محروم کر دیا اور ڈبو دیا گیا نوح علیہ السلام کی بیوی اللہ نے مثال بیان کی قرآن میں ضرب الله مثلاً للذین کفر امرأة نوح و لوط لوت اللہ تبارک و کافروں کے لئے نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے کانتا تحت عبدین من عباد و صالحین فخانتاہما یہ دونوں کی دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھیں لیکن انہوں نے ان کے امانت کو نہیں سنبھالا کیا امانت کو نہیں سنبھالا بدکار نہیں تھی کیونکہ انبیاء علیہ مسلط و تسلیم میں سے کسی بھی نبی کی بیوی اپنی عزت اور ناموس کے سلسلے میں خائنہ نہیں تھی اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کی عزتوں کی حفاظت کیا جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کسی بھی نبی کی بیوی نے کبھی کوئی بدکاری نہیں کی یہاں پر خیانت سے مراد گھریلو خیانتیں مطلب یہ ہے جو گھر کی باتیں تھیں جا کر لوگوں کو بتانا قوم کو انہوں علیہ و کے راز بتانا اللہ السلام کے راز بتانا جیسے لوت علیہ السلات وسلام کے گھر مہمان آئے جا کر بتا دینا اس طریقے کی خیانتیں ورنہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی بیویوں میں سے کسی بھی بیوی نے کبھی کوئی بدکاری نہیں کی اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے اب تو پاک جوڑے پاک جوڑوں کے لیے ہیں الخبیثات تلخبیسین خبیس قسم کے لوگ خبیس قسم کی عورتوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے عزتوں اور ناموسوں کی حفاظت کیا ہے تو یہاں پر جو خیانت اللہ ذکر کر رہا ہے خیانت سے مراد ایسی باتیں ہیں جا کر راز افشا کرنا قوم کو خلاف میں بھڑکانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر انہیں بھی ہلاک کر دیا تو ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی ہدایت نہیں پا سکی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تو یہ ہدایت اللہ کی توفیق سے ہمیں دی گئی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے نبی کی اس زندگی سے پورے طور پر ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے صبر کا سبق برداشت کا سبق لوگوں کی باتوں پر نہ بھڑکنے کا سبق اس سے بڑی بات کیا ہوگی آٹھ سو سال نو سو سال کے کسی بزرگ کو کوئی کہے یہ بے وقوف ہے یہ پاگل ہے اس سے بڑی نادانی کی بات کیا ہوگی لیکن اس پر آپ ناراض نہیں ہوئے غصہ نہیں ہوئے آپ نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی آخری دم تک قوم قوم کے خیر کار ہے اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے صبر کیا اللہ نے آپ کی تعریف کی کہا کہ وہ شکر گزار بندے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بھی کھانے کو ملتا جو بھی پہننے کو ملتا اللہ کے نبی نوح علیہ السلاۃ والسلام اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے تو یہ بڑا سبق ہمیں ملتا ہے نوح علیہ السلاۃ والسلام کی مبارک زندگی سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امبی علیہم مسلاط و تسلیم کی زندگیوں سے وہ چیز ہمیں سکھائے جس سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے اقول اقولا و اسط و فر اللہ علی وََ المرثر فسط و فرو اللہ